نمبر گیارہ آیت نمبر بہتر قتل فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ جم اللہ تم تک تم جب بنی اسرائیل نے وہ بات اس لڑکے کے چچا کے قتل ہونے پر مشہور کر دی دائیں بائیں اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام دھرنے لگے جیسے ہوتا ہے کوئی بندہ قتل ہو جائے تو پھر ڈھونڈتے ہیں باتیں یار اس کی فلاں کے ساتھ بد زبانی ہوئی تھی بد کلامی ہوئی تھی ہو سکتا ہے اس نے اسے مارا ہو یا اس کی فلاں دن فلام بات پہ جھگڑا ہوا تھا ہو سکتا ہے اس لیے اس نے مارا ہو اس کا فلاں کے ساتھ فلاں معاملہ تھا اس نے اس لیے مار دیا ہو تو اسی طرح کا معاملہ ہوا تو سارے جتنے بھی اس علاقے کے لوگ تھے سارے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی وہ ایک قتل جو ہے وہ سینکڑوں قتلوں کا سبب بن جاتا فتنے پھوٹ پڑتے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ نبینا و علیہ صاحب السلام کو یہ ترکیب بیان فرمائی جو آپ پرسوں والا جن پیچھے سن چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ قتل تم نفسا را تم فیحا میں جب تم نے ایک جان کو قتل کیا فتدارا تم فی تو تم اس معاملے میں اس قتل کے معاملے میں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے فرما بلّہ مخر جمہ کن تم تک جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی کو تو وہ ظاہر کرنا تھا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ سارا معاملہ ظاہر فرما دیا فقول رد ربو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم زبہ شدہ گائے کا ایک حصہ اسے لگا دو تو کزال کا اللہ الموتہ اللہ تبارک و تعالی اسے زندہ فرما دے گا جیسے وہ زندہ ہو گیا اللہ تعالی نے فوراََ فرمایا کزال کا اللہ الموتہ جیسے اسے اللہ نے زندہ کیا ہے اسی طرح سارے مردوں کو بھی کیا زندہ فرمائے گا اب یہ دیکھیں بات قصہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا ایک قتل کا اور اس کے زندہ کرنے کا اور مکتول جو ہے وہ بیان کرے گا قاتل کون ہے جی یہی تھا نا لیکن درمیان میں آ کے اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ آخرت کو بیان فرما دیا اس سے ثابت کیا ہوتا ہے یہ قرآن کا مزاج ہے قرآن کا مزاج ہے ہمیں بھی کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات جا رہی ہوتی ہے ایک موضوع پہ آپ وہاں سے ہٹ کیوں جاتے ہیں بھائی آپ بتائیں نا یہ قصہ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے بیان ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں یہ کیوں بیان کر دیا کہ مردے ہم ایسے زندہ کریں گے اس ثابت ہو گیا کہ بات گفتگو موضوع کوئی ہو اس کے درمیان میں یا اس کے اسنا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ اہم آ جائے تو اسے بیان کرنا یہ قرآن کی سنت ہے سمجھایا نا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا جیسے ہم نے ایک مردے کو زندہ کر دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے تم نے دیکھ لیا ہے میں اب یقین کر لو اللہ تبارک و تعالی جو ایک کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ ایک ایک کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے وہ سب کو زندہ فرمائے گا اور قیامت والدن سارے اٹھیں گے اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب بھی دیں گے اور سارے معاملات آگے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مایات ہی لالکم تاقلون اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لالکم تاکلون تاکہ تمہیں عقل آ جائے تاکہ تمہیں عقل آ جائے یہ نشانیاں ہوتی ہیں کوئی بھی عجیب شاید ظاہر ہو جائے وہ ایک نشانی ہوتی ہے وہ عبرت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے عبرت کے لیے ہوتی ہے بعض اوقات بندہ جو ہے نا اسے دیکھ کر کے اپنی راہ درست کر لیتا ہے جس راہ پہ چل رہا ہے اسے ترک کر دیتا ہے ہدایت کی راہ پر آ جاتا ہے صرات مستقیم کو اپنا لیتا ہے لیکن آج ہمارے یہاں کتنے معاملات ہوتے ہیں میں حقیقت کہتا ہوں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کوئی بھی بندہ قتل ہو جاتا تھا نا تو آسمان کا افق سرخ ہو جاتا تھا شاید آپ کو بھی یاد ہو تو افق سرخ ہو جاتا تھا اتنا اتنا وقت جو ہے نا وہ سرخ رہتا تھا آسمان کہ جناب بندہ قتل ہو گیا اب آپ ذرا خود بتائیں یہ ایک نشانی تھی یا نہیں رفتالہ کی آج اتنا قتل ہوا ہے کہ جناب آسمان کو بھی پرواہ نہیں رہی کو بھی کوئی پرواہ نہیں رہی روزانہ کے قتل روزانہ کے قتل کریما کلی شاملی شاہ فرمائے قیامت کے قریب اتنے بندے قتل ہوں گے ہزار میں سے 999 بندہ قتل ہوگا ایک بندہ اپنی آئی سے مرے گا ایک بندہ طبعی موت مرے گا 999 بندے قتل ہوں گے قیامت کے قریب یہ وہی وہی ہو چکا ہے یا نہیں جیسے جیسے ہماری سائنس ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے موت کے اسباب بھی بڑھ رہے ہیں پہلے بندے مرتے تھے کھانسی سے نزل زکام سے بخار ہو گیا ٹائیفائڈ حیدہ ہو گیا جی یہی ہوتا تھا آج جتنی یہ سائنس ترقی کر رہے جتنے ڈاکٹر بڑھ رہے ہیں اتنی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں کیونکہ ریسرچ زیادہ ہو رہی ہے نا ریسرچ کے بڑھنے سے بیماریاں زیادہ نہیں کر رہی ہیں تو یہی حال جو ہے نا ہر طرف ہے ہر طرف یہی حال ہے اب دیکھیں ایکسیڈنٹ دیکھیں کتنے ہو رہے ہیں ہیں جیسے سائنس بڑی ہے اس نے جناب پسٹول نکالے ہیں گنے نکالے ہیں جتنے اوزار نکالے ہیں، نکلتی جا رہی ترقی جس پہ ہم خوش ہو رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنی موت پہ خوش ہو رہے ہیں جی اسی طرح کر کے وہ موت کے اسباب جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں پتہ ہے کبھی کسی نے سنا تھا کہ پہلے وقتوں کی بات کو بھی دیکھ لیں ہوائی جہاز گرہ ہو تو اس میں جناب چھ سو بندے سات سو بندے مر گئے کبھی سنا اب نے تو یہ بڑھا ہے نا موت کا یہ پب جی گیم جو آئی ہے اس کی وجہ سے جو بندے مر رہے ہیں یہ گیم ہی ہے نا جی کھیل ہی ہے آج تک کھیل تو وہ کو مرا تھا لیکن یہاں تو اتنے لوگ مر گئے کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے مرے ہیں دماغی توازن تک کھو بیٹھے کیسی گیم ہے کیسی کھیل ہے لوگ کھیل کھیلتے ہیں ذہنی بشاشت کے لیے ذہن جو ہے وہ اپنی اصل حالت پر آ جائے اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے تھکن دور ہو جائے لیکن یہاں یہ کھیل کون سا ہے جو بندے کو کافر بھی کرے مرتاد بھی کر دے بندے کے دل سے جناب ایمان کی محبت بھی چھن جائے بندے کے دل میں ایمان ہی نہ رہے اور بندے کی جان بھی نہ رہے ہر چیز اپنے ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھے یہ کون سی گیم ہے کون سا کھیل ہے بتائیں آج آپ اسی میچ کو دیکھ لیں میچ میں کیا ہوتا ہے کرکٹ میچ کو دیکھ لیں باقی سب کو چھوڑیں کرکٹ میچ میں ہمارے پاکستان کے سارے جواری سارے سٹے باز سارے میدان میں آ جاتے ہیں اتنے اتنا جوا لگتا ہے نوز منظال اتنے حرام کی کمائیاں وہ کھاتے ہیں لیتے ہیں پیتے ہیں پھر آگے جو اس کے سپانسر ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں انہیں پیسہ دیتے ہیں وہ پھر ٹیموں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں ہروا دیتے ہیں ان سے یہ نیچے سے لے کر اوپر تک ایسا حرام خوری کا بازار گرم ہے کہ تو نوز بلہ منظال سمجھ تک نہیں آتی عبرت نہیں ہو رہی کسی کو بھی عبرت پکڑنے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا یہی وجہ ہے کہ حالات جو ہے نا مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اس بندے کی زندگی میں سکون نہیں ہے بندہ پریشان ہے آخر کیا وجہ ہے اگلے دن میں نے نا لکھا تھا ایک پوسٹ بھیجی تھی ہو سکتا ہے کسی دوست نے پڑھی ہو میں نے کہا جب ہم غریب تھے نا ہمارے پاس کوئی شے نہیں تھی یہ اے سی اور یہ سارا کچھ یہ پکے مکان ہمارے پاس نہیں تھے اس وقت ہمارا دل رب کے زیادہ قریب تھا ہاں جی ہے یا نہیں ایسا ہمارا دل رب تالا کی بارگاہ کی طرف جھکتا تھا جب سے یہ جناب ہر طرح کا سکون گاڑیاں آ گئی ہمارے پاس جی، پکی مل گئی ہمیں لینٹر والی اور جناب اے سی مل گیا ہمیں ہم پر سکون ماحول میں آگئے تو اللہ تبارک بتالا کی بارگاہ سے دوری ہو گئی اخر ایسا کیوں ہو گیا یار ہر بندہ جو ہے نا وہ اسی راہ میں چل پڑا ہے چلو اگلی آئے بارگاہ دیکھتے ہیں جی ذرا پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی یہ زین میرے عیسائی مبارکہ میں اس وقت کے بنی اسرائیل کو خطاب ہے یا پھر علیہ السلام کے دور کے لگا مراد دونوں یا دونوں کی حرکتیں ایک جیسی تھیں وہ اگر علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کٹ ہو کرتے ہیں ان کے حکم کا انکار کرتے ہیں تو یہ کون سی امام الانبیاء کے بعد مان لیتے ہیں ان کے سامنے حضور کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں تو یہ حضور کی نہیں مان رہے اے جی؟ اے جی؟ انہوں نے موس علیہ السلام کو چلو شہید کرنے کا ال... پروگرام تو نہیں بنایا تھا نا بنی اسرائیل نے ان کے ماننے والوں نے ہاں یہ ضرور تھا ان پہ قتل کا الزام لگا دیا پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے زنا کا الزام بھی لگا دیا انہوں نے موسی السلام پر پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیا بیان کروں آپ کے سامنے کیا الزام لگایا ہوں نے موسی السلام پر سارے جا کے ننگے ہو کے نہاتے تھے دریا پر نہر پر،, پر جا کے سارے بے لباس ہو کر نہ موسل سنگ جو کہتے ہیں کہتے ہیں اسے کو خاص مسئلہ ہے مردانہ اس لیے یہ ہمارے ساتھ نہیں نہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ مسجد کے وہ مسجد شریف نماز پڑھنے والے ہوں علیہ السلام کے پیچھے اور باتیں کریں یہ امام کے امام کے بارے میں اپنے نبی کے بارے میں حضرت سید موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرے کہیں سے تو وہ مسئلہ ہے تو یہ حال تھا ان کا تو جس طرح ان کے بارے میں ربتبارک نے صاحب مبارک میں فرمایا نا وہی حال ان کا بھی ہے آخل اسلام کے زمانے کے لوگوں کا اور معذرت کے ساتھ اور یہی کچھ حال میں ابھی بات اس سے نکال کے سناتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا کون لوگ مراد ہیں ہمارے دور کے اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا کہ سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْبَادِ ذَالِكَ ما اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر سے پانی جاری کیا تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو پتھر کا راستہ بنا دیا تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کر دیا بطور موجہ کے اور فرمایا کہ تم کیا ہو وہ پتھر ہو کے پانی نکال رہا ہے اپنے میں سے وہ پانی ہو کے پتھر بن کے راستہ دے رہا ہے مصلح سات السلام کو اور ایک گوشت کا ٹکڑا لگا ہے مردے کو تو مردہ کھڑا ہو گیا مقتول زندہ ہو گیا ہے قاتل کا نام بتانے لگا ہے ہاں جی یہاں یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ بندہ مر جائے مرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بندہ سو جائے نا سویا ہوا بندہ اٹھے تو اس سے فوراً آپ تاریخ پوچھنے میں کیا وہ نہیں بتا سکتا نیند میں پڑے بندے کو اٹھائیں اور فورن کہیں کہ جی تاریخ کون سی ہے وہ نہیں بتا سکتا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام بھی فوراً بھول جائے اٹھے فورن اسے کہیں جی اپنے بچوں کا نام بتائیں وہ تو پہلے آپ کے سوال سنتے پزل ہو جائے گا ہے یا نہیں تو اس سے آپ اس طرح کی کوئی بھی بات پوچھیں فوراً سو کے اٹھنے والے کو تو آپ بتائیں یا جو مر کے زندہ ہو رہا ہے اس کا دماغ کیسے ٹھکانے پائے گا تو یہاں آیا یا نہیں آیا یہ موجودہ تھا یہ کیا تھا <سلام> موزہ <سلام> تھا حضرت تو <موسی> علیہ السلام کا جی؟ موس علیہ السلام کے موجود سے اٹھا ہے علیہ السلام کے موجے سے اٹھا ہے آپ کسی کو بھی دیکھیں نا قیامت والے دن بھی جب اٹھیں گے تو ویسے گھوم رہے ہوں گے انہیں کوئی پتہ نہیں ہو کیا کر رہے ہیں تو بعد میں جا کے ہوش آئے گی کہ کیا ہوا ہے ورنہ قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ اٹھیں گے تو فوراً کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا دیا ممر کا دینا سنا کا وہ کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا ہم تو سو ابھی تھے ہمیں تو اتنا وقت ہی نہیں ہوا تھا ہلے ہوئے یا نہیں ہلے ہوئے دماغ نہیں نا ٹھکانے پہ لیکن یہاں دیکھیں وہ مرا ہے تازہ تازہ مرا ہے مرنے کے بعد اٹھا ہے یعنی کتنے وقت کے بعد اٹھا ہے اٹھ کے اس نے بالکل صحیح بتایا اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا اور اس قتل کا بھی سبب تھا اس چاچے کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی بھتیجا اس کا طالب تھا اس نے آ کے چاچے سے رشتہ مانگا چاچے نے نہ کر دی چاچا مالدار بھی تھا اس نے چاچے کو قتل کر دیا چاچے گزر گیا دنیا سے آج بھی آپ دیکھ لیں کتنی لڑائیاں جتنی لڑائیاں عدالتوں میں پڑی ہوئی نا ان میں سو میں سے کم از کم زیادہ نہ کریں آپ تو اسی فیصد لڑائی اسی عورت کی وجہ سے ہے یا نہیں ایسا رشتوں کی وجہ سے ہیں، لینے کی وجہ سے ہیں، دینے کی وجہ سے ہیں اور رشتہ ہو جائے تو بعد میں عورت کی خوشخلقی کی وجہ سے ہیں، اس کے احسانات کی وجہ سے ہیں، اپنے شور پر جو احسانات کرتی ہے اس وجہ سے ہیں، معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح چل رہے ہیں اور سب سے پہلا قتل ہی اسی لیے اور یہ قتل بھی اصل کا اصل واقعہ یہی تھا کہ اس نے انکار کیا رشتے دینے سے تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے نہیں نہ دیتا چل تو بھی گزر یہاں سے پہ. پتا لوگ اتنے واشی کیوں, کیوں ہو جاتے ہیں اللہ تبارک سمجھ فرمائے م م اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ نے اشد و کسوا میں کہ تمہارے دل جو ہے وہ پتھر جیسے ہو گئے فہی عقل ہجارا او و کسبہ یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے حالانکہ اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان نہروں نہریں بہ رہی ہیں پتھروں سے نکل کے ہیں یا نہیں اتنا سخت پتھر اور اس میں اتنا نرم پانی ہے بتائیں بھی پانی سے بھی زیادہ نرم کوئی شہ ہے ایسے انگلی ڈالیں بغیر تکلیف کے اندر چلی جاتی ہے نا لکڑی میں انگلی ڈالیں لکڑی جانے دے گی انگلی اندر پتھر میں ڈالیں جانے دے گی، پانی سے زیادہ سخت انگلی ہے وہ پتھر جو ہے اس بھی اتنی سختی ہے کہ انگلی کو نہیں جانے دیتا اندر لیکن انگلی سے بھی زیادہ نرم پانی ہے اس پانی کو باہر نکال لیتا ہے ماللہ یہ مالک کی قدرت نہیں ہے تو اور کیا ہے تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا و ان منہا لما یشک کا کو فیاخرو جو منہ اور ان کو ان پتھروں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے جاری ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا ہوتا ہے یہ کوئی دوست جائیں نا پہاڑوں کی طرف تو جا کے دیکھیں ایسے نظارے آپ کو بہت سارے دیکھنے کو ملیں گے کہیں سے بہت زیادہ پانی بہ رہا ہے کہیں پہ تھوڑا تھوڑا پانی بہ رہا ہے اس طرح کر کے پانی جو ہے وہاں سے بہ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی تیسری صفت بیان کی وہ این منحا علامہ یہ من خشیۃ اللہ اور کچھ پتھر تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں گر پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کا خوف تاری ہے ان پر تو یہ ذہن میں رہے ہمارے اہل اسلام کے نزدیک اعلی سنت کے نزدیک پتھروں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ رکھی ہے ان کے اندر بھی فام ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے پتھر بھی تأثر کو قبول کرتے ہیں تأثر لیتے ہیں ایک ہوتا ہے مؤثر ہونا ایک ہوتا ہے متاثر مؤثر کہتے ہیں اثر کرنے والے کو متاثر کہتے ہیں اثر قبول کرنے والے کو جی اگر اس میں جان ہی نہ ہو اس میں جناب سمجھ ہی نہ ہو فام ہی نہ ہو تو وہ کیسے قبول کرے جیسے حدیث شریف بخاری میں ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں اینی لارف الحجرا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا اور اس حدیث شریف کو پڑھ کے نا ہم نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ پتھر سلام پڑھتا تھا لہذا درود و سلام ثابت ہے خدا کے بندو یہ دیکھو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا بات غور کرنے کی ہے نا وہ یہ ہے عقل کے سامنے اعلان نبوت نہیں کیا وہ پتھر حضور کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہے وہ پتھر ہو گیا وہ پتھر جنت کا تھا نا جی ہیں یہاں کے تو لوگ ہی باغی ہو گئے تھے حضور سے وہ پتھر جنت کا تھا ہجر اسود عقل کے سامنے بمائق کہ وہ میں مجھے دیکھتے ہوئے میں جب بھی گزرتا تھا مجھے کہتا تھا السلام علیکم سونیا تو سلامت رہے میرا محبوب سلامت رہے میرا سونا سلامت رہے میرا لجپال سلامت رہے میرا محبوب سلامت رہے ان دشمنوں سے سلامت رہے یہ دشمن تجھ پہ ظلم کرنے والے ہیں قریب حبیب ان سے سلامت رہے آپ ہیں جی یہ عقل سات و سلام کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا حضور کی سلامتی کی ہم نے صرف ہم نے سلام کا معنی نہیں سمجھا یار افسوس تو اس بات کا ہم نے سلام کا معنی نہیں سمجھا کہ اسلام کا معنی کیا ہے وہ اس طرح کر کے حضور کی سلامتی کی دعائیں مانگتا رب تعلیٰ کی بارگاہ میں مولا میرے حبیب کو سلامت رکھنا میرے سونے کو سلامت رکھنا ابو جال ابو اللہ ان کی فتنے سے میرے محبوب کو بچانا جی وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ جناب مکہ مکرمہ کے اندر جب آ کے سامنے اعلان نبوت فرمایا اب بتائیں جی وہ پتھر ہو کے آکل سامنے ابھی لانے نبوت نہیں کیا ابھی تو سارے حضور کو سادے کو امین جانتے ہیں ابھی تو سارے حضور کو اپنی آنکھوں کا تارہ جانتے ہیں ابھی تو سارے حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو پتھر پہلے سے جان رہا ہے حضور کو تکلیفیں آئیں گی پتھر پہلے سے جان رہا ہے کہ میرے امام الانبیاء میرے محبوب کو یہاں سے نکالا جائے گا اقل سیدウスलाम کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑے گی تو میرے پتھر جو ہے وہ حضور کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے محبوب پیارے آپ یہاں بھی رہیں تو بھی سلامتی کے ساتھ رہیں آپ یہاں سے چلے جائیں تو بھی سلامتی کے ساتھ رہیں میری دعائیں حضور کے ساتھ ہیں واللہ تو یہ اور جس طرح کر کے اقل سیدウスलाम ہجرے اس جبل اود ہے جب بلیہود مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ لے جائے سب کو دیکھیں زیارت کریں اس کی وہ چھ کلومیٹر کی لمبائی چوڑائی پر پھیلا ہوا پہاڑ ہے 6 کلومیٹر اتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے اور آک علیہ سادلام جب بھی باہر سے آتے نا داخل ہوتے مدینے میں آک علیہ السلام یہی بات دیکھتے ہیں دور سے نظر آتا پہاڑ حضور یہی فرمایا کرتے تھے تو میں کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور آک علیہ سات السلام محدثین پتا کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں حضور اسی لیے فرماتے تھے جب حضور واپس آتے تھے نا کہیں سے یہ حضور کو دیکھ کے نا خوشی سے مسکراب مسکراب پڑتا تھا باہر باہر اللہ میرا سلامتی کے ساتھ آ گیا ہے میرا محبوب سے لڑ کے بھی سلامتی کے ساتھ آ رہا ہے مولا میں بڑا خوش ہوں اس بات ہیں تو میں اس طرح کر کے حضور کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتا مسکرا پڑتا تھا یعنی پہاڑ کے بھی ہنس ہاں نکل جاتے تھے حضور کو دیکھ کے وہ بھی ہنس پڑتا تھا حضور کو دیکھ کے یار اب یہ ہنسنا جو ہے وہ پہاڑوں کی صفت ہوتی ہے رونا بھی پہاڑوں کی صفت ہوتی ہے یہ رونا ہنسنا یہ تو انسانوں کا کام ہے ہیں کبھی اپ نے کسی کو بھی ہے آپ نے دیکھا ہو کبھی جب سے کیا ہے کلچ پلیٹیں پر پڑوانے کے لیے وہاں ہسا ہو نہیں نا ہنسا تو یہ ہسا نہیں آتا بندے کو یہ گدھوں کو تو یہ معاملہ اور ہے سمجھنے والا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں آئے مبارکہ کو تو ہمارے نزدیک جو ہے نا یہ پتھر ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہے فہم کی قوت رکھی ہے یہ سمجھتے ہیں بات کو اب ایک بات بڑی طرح قابل غور ہے وہ ذرا سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ان کے دلوں کو کن سے تشریح دی پتھروں سے کہ تمہارے دل ہیں پتھروں سے سبق سیکھ لو تمہارے دل تو اتنے نرم ہے پورے جسم کے اندر نازک مقام جو ہے نا یہ دل ہی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اندر رکھا ہے یہ ہلکی سی بھی گرمی برداشت نہیں کر سکتا یہ دل جو ہے ہلکی سی بھی ہیٹ برداشت نہیں کر سکتا باقی جسم جو ہے دیکھیں وہ گرمی برداشت کرتا ہے چلتے پھرتے ہیں باہر ہے یا نہیں منہ ہمارا ویسے کھلا ہوتا ہے تو گرمی پڑتی رہتی ہے دھوپ سیدھی جو ہے وہ منہ پہ پڑتی ہے تو سارا سب سے زیادہ حسین مقام ہی منہ ہے اور گرمی بھی اسے لگتی ہے دھوپ بھی اسی پہ پڑتی ہے تو یہ رب ربت مارک سب سے نرم مقام جو ہے رب ربت مارک نے بندے کا دل رکھا ہے اور دل بالکل گرمی برداشت نہیں کر سکتا تھوڑا سا سینک بھی برداشت نہیں ہوتا اس پہ اللہ تعالی نے اتنا نرم دل بنایا تمہارا اور تم پتھر سے بھی کیا گزرے ہو تمہارے دل پتھر سے بھی کیا گزرے ہیں مطلب کیا ہے کیا اور نہیں تو چلو پتھروں جیسے بن جاتے جیسے پتھر جو ہے اپنے اندر پانی سمو کر کے پانی کو انہوں نے بہایا لوگوں کو نفع پہنچایا پرندوں نے پیا جانوروں نے پیا انسانوں نے پیا کھیتوں کو پانی لگا اتنا نفع دیا میں تمہارے دل ایسے کیوں ہو گئے مردہ یہاں پہ تو بیان ہونا ان کا دل لیکن یہیں پر ہی آپ سمجھیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہل ایمان کے دلوں کو ایسا بنایا کہ وہ ایسے پھوٹے ان کے دل پتھروں کی طرف پھوٹے پتھروں کی طرف پھوٹے, پھوٹے ان کے دل تو اس میں سے علوم اور معارف کے ایسے دریاب ہے وہ دل جب پھوٹے تو عبد القادر جیلانی کے دل بنے وہ دل پھوٹے تو شیخ شہاب الدین سروردی کے دل بنے وہ دل جب پھوٹے تو چشمے ایسے بہے علم اور معرف کے کبیر وجود میں آ گئی وہ علوم اور معرف کے چشمے بہے تو پھر قشف المحجوب علی حجویری کے قلم سے باہر آ گئی ہیں وہ علوم اور معارف کے چشمے بہے تو پھر فتاب عریض امام احمد رضا کے اتنے وسیع و عریض دل سے باہر آیا جناب ہیں جی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا جن کے دلوں کو بطور چشمہ بنا دے یا پھر ان کے دلوں کو بطور دریا بنا دے اسی طرح کر کے ان چشموں سے فیض پانے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے اگر بطور دریا کے ہوگا ہی جائے گا اس کے شاگرد آگے پھیلائیں گے اس کے شاگرد آگے پھیلائیں گے اب بتائیں یار پوری کائنات کے اندر اس وقت سب سے زیادہ شاگرد کس کے ہیں کوئی دوست بتائے ہیں امام علیہ السلام کے یہ حضور کے شاگرد ہے نا علم تو انہیں کا ہے فیضان تو انہیں کا ہے سارا وہی ہم سیکھ رہے ہیں وہی سکھا رہے ہیں یہ لنگر سارا انہیں کا دیا ہوا ہے جی تو بتائیں یار میرے عقل احساط السلام کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے کیسی وسطیں رکھی تھی جی پھر حضور کے صحابہ کو دیکھ لیں پھر تابعین کو دیکھ لیں پھر ابو حنیفہ کو دیکھ لیں امام مالک کو دیکھ لیں امام شافی کو دیکھ لیں امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں باقی علما کو دیکھ لیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جناب ایسا علوم اور معارف سے بھر دیا تھا کہ ایسے چشمے بہے ایسے جناب وہاں سے ندیاں بہیں کہ آج کائنات عالم کے ہر طرف لوگوں کو جناب وہ سیراب کر رہی آج وہ ابو رضی اللہ انہوں نے بیٹھے ہم نام لے رہے ہیں وہ کس وجہ سے لے رہے ہیں ان کے علم کی وجہ سے لے رہے ہیں نا یا ان کے مارکیٹ کے پکوڑے مشہور تھے یا ان کے کپڑے اتنے مشہور تھے ان کے کپڑے نہ ان کے مارکیٹ رہی نہ ان کے کپڑے رہے لیکن قربان جائیں جو یہ اپنے علوم و معرف کا خزانہ دے گئے ہیں آج بھی حضور کی امت انہیں بیٹھی بانٹ رہی ہے آج بھی انہیں لے بھی رہے ہیں دے بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں اسے بانٹ بھی رہے ہیں بتائیں یار کتنی بڑی بات ہے تو رب تبارک و تعالی نے یہاں پر ان یہودیوں کے دلوں کی شام کے زمانے کے یہودیوں کو دیکھیں میں تمہارے دل, دل, دل, دل اتنے سخت پتھر کے ہو گئے بلدی بلدی بلدی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پتھر سے بھی پانی بہ پڑتا ہے تمہاری حالت کیا ہوئی ہے کہ تم تو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ بھی نہیں مان رہے ہو میرے حبیب سے قرآن اثر نہیں ہو رہا میرے حبیب کے موجود دیکھ کر بھی تم پر اثر نہیں ہو رہا کیسے, کیسے دل ہیں تمہارے اور یہی بات ہم آج کے پیروں کو بھی کہتے ہیں اور آج کے فقیروں کو بھی کہتے ہیں آج کے مولیوں کو بھی کہتے ہیں خدا کے واسطے آپ کے دل کون سے ہو گئے ہیں آپ کے سامنے رب تعلیٰ کے دین پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اور آپ کے دل پہ چوٹ بھی نہیں پڑتی ہے آپ کا دل ایک دن بھی نہیں تڑپا یہ ذہن میں رہے بعد لوگ سمجھتے ہیں دل کی رکت جو ہے نا وہ رونے دھونے سے ہے دل کی رکت رونا دھونا نہیں ہے اور کوئی بندہ کسی کو رونا نہ آئے کوئی بات سن کے تو کہتے ہیں جی اس کا دل بڑا ہے یار اس کا ابا فوت ہو گئی یہ رویا نہیں اس کی اما فوت ہو گئی یہ رویا نہیں بڑا دل ساختہ یار ہے اس کا توبہ توبہ ہم تو معافی مانگتے ہیں بھائی سنیں یہ رونا دھونا جو ہے نا یہ رکت ہے کی علامت نہیں ہے ہماری قوم تو ایسی پاگل اور رہما کہیے تو فلم دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے پچھلے دنوں مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ فلم کا کوئی میرا تھا وہ ڈرامے کا وہ ڈرامے میں مرا ہے قوم پاکستان کی رونے لگ گئی وہ پاگل کا بچہ باہر آ کے تسلی دے رہا میں زندہ ہوں لیکن قوم رو رہی تو مر گیا ہے تو مر گیا ہے بتائیں یہ تو قوم وہ پاگل ہے آپ بتائیں جو بندہ فلم دیکھ کے رو پڑے اسے کیا کہیں گے آپ یہ نرم دل والا بندہ ہے نرم دلی یہ نہیں ہے ہی سخت دلی یہ شخص ہے, شخص ہے شخص کہ بندے کو رونا نہ آئے فرماتے ہیں بندے کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جائے اپنے مرنے کے بعد اٹھنے کی فکر پیدا ہو جائے اور اسے یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرا مالک مجھ سے نراز نہ ہو جائے کہتے رونا چاہے نہ بھی آئے یہ رکت قلبی کی نشانی ہے رونے والے تو ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے وہ پرلے درجے کے چور ہوتے ہیں ایک دوست نے مجھے خود بتایا وہ بڑے عالم تھے بہت بڑے بزرگ تھے ان کے ہاں ایک بندہ رہتا تھا جی ساری رات ہوگا نا پہ. پہ. ترا... نفل نفل تھا رات ای اس پر چلا رہا ہے رو گئے نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتا تھا تو بتائیں رکتے کل یہ نہیں ہے بھائی یہ رقت کل بھی نہیں ہے کہ نرم دل ہے اس کا رو رہا یار دیکھو رونا جو ہے نا یہ رکت کلبھی کی نشانی ان علامات میں سے ایک علامت ہے ضرور لیکن سارا کچھ یہی نہیں ہے کہ جیسے رونا یار بڑا رقط قلب والا بندہ ہے تو بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا نا نا نا آپ یہ دیکھیں اس کے اندر فکر پیدا ہوئی ہے اسے غم لائق ہوا ہے میں نے مرنا ہے میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے یہ فکر لائق ہوئی ہے آج رسول اللہ السلام کے دین پر پابندیاں لگ رہی ہیں تو میں بھی اٹھوں اس کے دل پر اس بات نے بھی چوٹ نہیں ماری یار رسول اللہ کا دین جو ہے آج بولا انگریزوں کو انگریزوں سے پوچھ پوچھ کے حضور کا دین چل رہا ہے میں قدم اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں آکل کے دین کو اتنا انہوں نے پابند کر دیا ہے یہاں آپ باہر کھلے آم جناب جلسہ کرنا چاہیں تو آپ کو نہ کرنے دیں رسول اللہ سام کے ختم نبوت کی بات کرنا چاہیں تو آپ کو گرفتار کر لیں جہاں پہ دین اتنا غلام بنایا جا چکا ہو دین کو انہوں نے اتنا غلام سمجھ رکھا ہو کہ دین بھی ان کو دیکھ کے چلے تو وہاں پہ کسی بندے کے دل پہ چوٹی نہ آئے کسی کو فکر لاحق نہ ہو تو سمجھیں آپ اس کا دل یہودیوں کے دل جیسا ہو چکا ہے کیسا ہو چکا ہے یہودیوں کے دل جیسا ہوگا پتھر والا دل ہو گیا اللہ اتبار و تعالی نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا وہ ان نمن علما یہ بے تم اللہ میں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور گرے پڑے ہیں وہ مل بافل عمل <تَعْمَلُون> اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے تم سے غافل, ہے غافل جی برس برس دی دی نہیں ہے تو میں کہ اگر وہ کافر جو ہیں وہ اپنی گندی گندی باتوں کے لیے یعنی کہ امریکہ کے برطانیہ کے لندن کے فرانس کے چوڑے سارے ایک گستاخ عورت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں ایک گستاخ اور چوڑی کھیتوں میں کام کرنے والی عورت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو تم سارے اپنے نبی کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے اہ? تم سارے اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑے کیوں نہ ہوئے اس سے مطلب تو یہ ہوا کہ پھر جناب وہ چوڑے جیت گئے اگر یہی سوال ہندوستان کے مسلمانوں سے ہو جائے کہ کافر, جو ہیں، کافر ایک جانور ہے، جانور ہے وہ کیا اوقات ہے یا جانوروں کی ایک جانور گائے کی عزت اور ناموز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تمہارے اتنے بندے کاٹ دیں پکڑ کے تمہارے علاقوں کے علاقے تباہ کر دیں اور تم رب تبارک و تعالی کی اذان کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکے ان چوڑوں کے جی گائے کی عزت ہے گائے کو چھوڑیں وہ پھر جانور ہے یار حلال ہے ہم بھی اسے پسند کرتے ہیں جانور کو کھاتے ہیں ہمارا بھی اس کے ساتھ بار کو تعالیٰ کا فرض منسلک ہے قربانی کا ہم اسے ادا کرتے ہیں آپ گندی مورتی دیکھ لیں ان کی مندروں میں پڑی ہے مجال ہے کوئی چوڑا اسے ہاتھ لگانے دے کسی مسلمان کو ہاتھ لگانے دیں گے کبھی تو ان چوڑوں کے ہاں ان مسلیوں کے ہاں خنجیروں کے ہاں ایک بت کی ننگے ترنگے بت کی اتنی عزت ہے تمہارے نزدیک رب رسول کے نام کی عزت نہیں ہے تمہارے نزدیک رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی عزت نہیں رہی آزان کی عزت نہیں رہی آج مسلمان اکٹھے ہو کے میٹنگ کرتے پھرتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے فلاں علاقے میں ازان پابندی لگا دیں صبح کی ازان نہ دیں مسجد کی کمیٹیاں متولی جمع وہ کہہ رہے ہیں کہ ازان نہ پڑے کا جب حال یہ ہو جائے تو پھر کیا کہیں کہ آج جو ہے وہ ان کے ان, کو ان کی دکان پہ نا کوئی بندہ دس روپے کا بسکٹ اٹھا بھاگے نا کتے کی تک پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کے اکیلا لڑنے کو تیار ہو جائے گا دس روپے کے بسکٹ کے لیے لیکن وہی لوگ جو ہیں رفتار کو تعالیٰ کے اذان پہ پابندی ہر بندہ حکمت اور مسرت لے کے بیٹھا ہر بندہ حکمت اور مسرت لے کے بیٹھا جی کوئی نہیں خیر ہے جی کوئی نہیں خیر ہے جی اور کا نام ہے نا تو کیا ہوا ایسے پڑھ لیں گے پھر ایسے وقتوں میں نا جیسے برسات آتی ہے نا مینڈک باہر نکلتے ہیں ایسے کہ میں آ جاتے ہیں دیکھو نا جی اذان سپیکر پہ پڑھنا فرضی تو نہیں ہے نا کوئی آکل شام کے دور میں بھی تو ایسا ہی ہوتی تھی آکل شام کے دور میں حضرت بلال اذان پڑھتے تھے نا مدینے میں تو اذان کی آواز جو ہے ارش پاؤ تک جاتی تھی عرش پائے تک اذان کی آواز جاتی تھی عرش فرشتے اٹھاتے تھے اور باقی یار ہمارے گاؤں میں, جی میں, ہاں جی. میں، پڑھے تو وہاں آواز آواز نہیں جاتی. یہ فضا کو آلودہ کسی نے کیا تم نے کیا آلودگی کی بڑھ رہی ہے آواز نہیں جاتی باہر مکانات اونچے ہو گئے آواز نہیں جاتی باہر تو لوگوں تک آواز پہنچانی نہیں پہنچانی آزان کی یہ پہلے نہیں ہوتی تھی یہ پہلے آلودگی کہاں تھی اتنا شور کہاں تھا جتنا آج مچائے ہوا تم نے تم نے ساری فضا کو پکڑ کے گدلہ کر دی آواز کو دور جانے نہیں دیتی کتنے اونچے اونچے مکانات بن گئے رب کے گھر سے اونچے مکانات ہیں لوگوں کی اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی آواز نہیں جاتی بیوا. تو یہ مجبوری بن گئی آج اسپیکر پہ ازان پڑنا آج اسپیکر پہ اذان پڑھنا ایسے ہی ایسے بغیر فکر پہ پڑھ رہا ہو تو جی بہم کے ایسے لوگ دانش باری اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ و و تعالیٰ میں سمجھنے اس کی توفیق عطا میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہم اللہ غافل نما جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق